بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان الله ومدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقية من لساني يفقه قولي فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني وبل لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت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 ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وسبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل دابود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء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 بڑی جماعتوں پر غالب ہیں اور اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار صبر و استقلال کی صفت ہم پر انڈیل دے ہمیں ثابت قدم بخش دے اور ہمیں اس کاس قوم کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرما دے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 کے اوپر قابض ہونے کے لئے فلسطین کے اوپر سے امالکا کے ناجائز قبضے کو ہٹانے کے لئے جو جہاد کیا تھا اس جہاد کی تفصیل اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات کے قریب بیان فرمائی ہے پیچھے یہ گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل نے خود حضرت سمعی علی سادام سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ کوئی بادشاہ ہمیں دیجئے جس کے جھنڈے تلے ہم جہاد کر سکیں حضرت سمویہ اسلام نے اسی وقت یہ اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ پتہ نہیں تم لوگ جب بادشاہ آ جائے گا اور جہاد کا موقع آئے گا تو اپنے اس عہد پر قائم رہ سکو گے یا نہیں اور اس وقت کہیں بزدری تو نہیں دکھاؤ گے چنانچہ ہوا یہ کہ جب روانگی ہوئی تعلق جب روانہ ہوئے تو انہوں نے اس قوم کو آزمانے کے لیے تاکہ جنگ کے اندر صرف وہی لوگ شامل ہوں جو صحیح معنی میں جہاد کے جذبے سے سرشار ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جوابدہی کا احساس رکھتے ہوں اور ان میں یہ منافقین چاہے اعتقادی منافقین ہو یا عملی منافقین ہو وہ ہمارے لشکر میں موجود نہ رہیں اس غرض سے انہوں نے ایک امتحان لیا اور امتحان یہ لیا کہ جب ان سے کہا لشکر والوں سے سارے لشکر والوں سے کہا کہ ہم جب دریائے اردن کے پاس پہنچیں گے اور ہمیں آگے دریا پار کر کے حملہ کرنا ہے فلسطینیوں کے اوپر تو دریائے اردن کے پاس جب پہنچیں گے تو یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہوگی اور میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش تمہاری مقرر کی گئی ہے کہ جب اس دریا کے پاس پہنچو تو تم میں سے کوئی شخص اس میں سے پانی نہ پیے اللہ یہ کہ ایک آدھ چلو ہاتھ سے لے کر پی لے تو اس کی گنجائش ہے لیکن باقاعدہ برتن میں بھر کر پانی پینا پینے کی ممانعت ہے جو لوگ اس ممانعات کی پابندی کریں گے اور اس دریا سے پانی نہیں پییں گے وہ تو میرے لشکر میں شامل ہوں گے اور جو لوگ کہ اس کی مخالفت کریں گے اس حکم کی اور پانی پی لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ میرے ساتھ چلنے کے اہل نہیں ہیں اور وہ میرے لشکر میں نہیں ہوں گے تو پہلے حصے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی آزمائش کا ذکر کیا ہے فلما فسالہ تالوت و بال کے معنی ہے روانہ ہونا کسی جگہ سے تو جب تالوت اپنے لشکروں کے دیکھ کر روانہ ہوئے تو قال انہوں نے کہا یعنی اپنے لشکر کے لوگوں سے کہا کہ ان اللہ مبتلیکم تلی بے شک اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے یا تمہیں آزمانے والا ہے ایک دریا کے ذریعہ اور یہ جو اللہ تعالی کی طرف آزمائش کی نسبت کی ہے وہ بظاہر اس لیے ہے کہ یہ آزمائش حضرت سمویل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ہی تالو تک پہنچائی ہوگی کہ تعلوت تم لوگوں سے یہ, یہ بات واضح کر دو کہ ہم ایک آزمائش کرنے والے ہیں اور جو لوگ آزمائش کو پورے اتریں گے انہیں جہاد میں شامل کیا جائے گا یہاں نہر کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ قلم فرمایا لیکن چونکہ جس جگہ کا واقعہ بیان ہو رہا ہے وہاں دریا ایک ہی ہے اور وہ دریا اردن ہے تو اس لیے بظاہر مراد وہی ہے پمن شریفہ مینہ پلسہ ملنی تو جو شخص اس دریا سے پانی پیے گا تو وہ میرا آدمی نہیں ہوگا پمن ولم یقام اور جو اس کو نہیں چکھے گا پی نہ تو وہ میرے لشکر میں شامل ہوگا میرا آدمی ہوگا اللہ مالختر افاغتم بھی سوائے اس کے کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو اس حد تک گنجائش ہے فشری بومن اب رتیجہ اندازہ کیا اس ساری آزمائش کے نتیجے میں واقع کیا ہوا تو اگلی آت میں لگا نے وہ بیان فرمایا فشری بو من ہوں اللہ ہوں کہ سبھی نے پانی پی لیا خوب ڈٹ کے پانی پیا جس طرح جس پانی پینے کو منع کیا گیا تھا جس طرح پینے سے منع کیا گیا تھا اسی طرح پیا اور خوب ڈٹ کر پیا اللہ کلی لمبن سوائے کچھ لوگوں کے ان میں سے جو ثابت قدم رہے اور آزمائشوں پورے اترے اور تالو کے حکم کو پوری طرح تسلیم کیا وہ بے شک قدم رہے بعد روایتوں میں مذکور ہے کہ یہ جو لوگ جو تھوڑے سے باقی رہ گئے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا اور پھر جہاد انہوں نے ہی کیا ان کی تعداد تین سو تیرہ تھی اور یہ وہی تعداد ہے کہ جو حضرت طبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے قزو بدر یعنی پہلے عظیم مقابلے جو کہ کفار کے ساتھ پیش آئے اس مقابلے میں سب سے زیادہ پہلا مقابلہ فضبئی بزر کا تھا تو اس میں بھی صاحب کرام جو آپ کے ساتھ تھے ان کی تعداد تین سو تیرہ تھی تو اللہ منہم میں من تعداد بیان تو نہیں کی گئی لیکن بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کی تعداد جو کے باقی رہ گئے تھے وہ تین سو تیرہ تھے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس امتحان میں تو ایک بڑی اچکریت ناکام ہو گئی چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فلم جاوز جب ہوا نے دریا پار کیا اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ تھے یعنی لشکر کے لوگ جو ان کے ساتھ موجود تھے وہ انہوں نے جب دریا پار کر دیا تو قالو تو ان لوگوں نے کہا یعنی وہ لوگ کہ جو ناکام ہو گئے تھے اس امتحان میں اور انہوں نے خوب ڈٹ ڈٹ کر پانی پیا تھا انہوں نے اس موقع پر یہ کہا کہ لاکھا قتل آج ہمارے پاس اس لشکر ڈالو کے لشالوت رش... اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی بالکل طاقت نہیں ہے یعنی اس آزمائش میں ناکام ہونے کے نتیجے میں ان کے اوپر ایسی بزدلی تاری ہوئی اور اس طرح کمزوری ان کے اندر پیدا ہو گئی کہ انہوں نے اپنے دشمن کے مقابلے سے اپنے آپ کو بالکل فروتر سمجھ کر یہ کہہ دیا کہ ہمیں ان سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے وہ جالوت کا نام لیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے لشکر کا جالوت یہ امالکا کے لشکر کا سردار بھی تھا اور ایک بہت بڑا پہلوان بھی تھا نامی گرامی پہلوان اور وہ ایسا شخص تھا کہ جو بہت سی جنگوں کے اندر اس کو وہ بہت کر ہائے نمایاں انجام دے چکا تھا تو عمالکا ویسے بھی ایسے بڑے تنوند اور بڑے قداور اور بڑے ڈیلڈول کے لوگ تھے ان میں خاص طور پر جالوت ان میں بہت زیادہ نمایاں تھا تو اس لیے خاص طور پر جالوت کا نام لیا کہ آج ہمارے, ہمارے اندر جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی بالکل طاقت نہیں ہے ایک طرف تو یہ بزدل لوگ یہ کہہ رہے تھے دوسری طرف جو لوگ آزمائش میں پورے اترے تھے اور نے دریا اردن سے پانی حضرت تالوت کی ہدایت کے مطابق نہیں پیا تھا یا تھوڑا بہت چلو میں لے کر پیا تھا انہوں نے ان لوگوں کی یہ بات سنی جس میں وہ بزدلی کا اظہار کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اندر جالوت کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے تو ان کا جواب انہوں نے اس طرح دیا کہ کال لذین غنون جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ وہ اللہ تعالی سے جا ملنے والے ہیں انہوں نے جواب میں کہا کہ کم منفی عطل قلیل اطن غلط فی اطن کثیر کہ تم یہ کیا بزدلی کی باتیں کر رہے ہو کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں تو اصل غلبہ دینے والا تو اللہ تعالی ہے فتح عطا کرنے والا بھی اللہ تعالی ہے لہذا اگر ہماری تعداد تھوڑی بھی ہو اور دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہو لیکن ہمیں اللہ تعالی کی نصرت حاصل ہو تو ہم ضرور فتح ہوں گے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ خابرین اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں صبر سے کام لینے کے معنی یہ کہ اگر سے تمہارا دل گھبرا رہا ہے اور تمہارے دل میں بزدلی پیدا ہو رہی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی وجہ سے اپنے آپ کو اس گھبراہٹ کا مقابلہ کر کے جہاد کی طرف بڑھاؤ تو یہ صبر ہے تو جو لوگ ایسے صبر کا کام کرتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ساتھی بن جاتا ہے اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے یہ جملہ ان لوگوں نے کہا جن کے بارے میں قرآن کریم بتا لدی نہ ملاق الواہ جو یہ گمان رکھتے تھے یا یوں کہہ لیجیے کہ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے جا ملنے والے ہیں یہ یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ جو لوگ اس آزمائش میں کامیاب ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ جو سچے صحیح معنی میں مومن تھے انہوں نے کہا لیکن خاص طور پر اللہ نے ان کی اس صفت کا ذکر فرمایا کہ جو اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے جا ملنے والے ہیں تو یہ اشارہ اس طرف ہے کہ جہاد کے اندر پامردی کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اس بات کا یقین ہو کہ وہ جب شہید ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی سے جا کر ملے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے انعامات سے نوازیں گے اس واسطے خاص طور پر اللہ تعالی نے ان کی اس خبت کا ذکر فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو اس بات کا گمان رکھتے تھے اور گمان سے مراد یہاں پر حقیقت میں یقین ہی ہے کہ یقین رکھتے تھے کہ انہم ملاق اللہ کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں اللہ سے جامع انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ لتا ہے سے ملنا ہی ہے لہذا اگر چھوٹی جماعت ہو تو وہ بھی کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ بڑی جماعت کے اوپر غلبہ اور فتح آٹا فرما سکتے ہیں چنانچہ سے آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو انہوں نے اپنے اس و ہمت کا اظہار کیا اور دوسری طرف یہ کیا کہ فرمایا ولما بر اضوری جالو کہ جب وہ جالو در اسلسٹ کر کے آمنے سامنے آ گئے یہی قبی ایمان لوگ یہی باہمت لوگ جو امتحان میں کامیاب ہوئے تھے یہ جب جالو درس کے لشکر کے سامنے پہنچ گئے تو قالو تو انہوں نے یہ کہا یعنی یہ دعا کی کہ رب بنا افرق عالینا صبر کیا ہمارے پروردگار صبر و استقلال کی صفت ہم پر انڈیل دے یہ بڑا عجیب جملہ ہے یعنی فرمایا کہ ہمیں صبر عطا فرما دیجئے بلکہ لفظ یہ ہے کہ ہم پر صبر اور استقلال کی صفت ہم پر انڈیل دیجئے یعنی ہم سر سے لے کر پاؤں تک صبر اور استقلال کے اندر غرق ہو جائیں اور ہم پورے کے پورے صبر استقلال کا مظاہرہ کریں ایسی صفت ہمیں عطا فرما دیجئے وہ سبت اور ہمیں ثابت قدمی بخش دیجئے منصور نا القبل کا اور اس کافر قوم کے مقابلے میں ہمیں فتح و نصرت عطا فرمائی ہے یہ ان لوگوں کا ذکر اللہ تعالی نے اس طرح فرمایا ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے عزم و ہمت کا مظاہرہ کیا اور اپنے عمل سے اس عزم و ہمت کا ثبوت بھی فراہم کیا کہ وہ بڑھتے چلے گئے جالوت اور اس کے دشمن کے مقابلے پر بڑھتے چلے گئے برضوری جالوتا اس کے آمنے سامنے پہنچ گئے عمل سے تو وہ وہاں تک انہوں نے یہ عمل اختیار کیا کہ اپنے عمل سے وہ ارج طاقت اور دشمن کے مقابلے میں جا کھڑے ہوئے دوسری طرف اللہ تعالی سے مدد طلب کی اور یہ کہا کہ اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دیجئے ہمارے مصبر اور استقدال کی صفت انڈیل دیجئے اور ہمیں فتح عطا فرمائیے ان کافر قوموں کے مقابلے میں تو اس میں سبق یہ دیا گیا ہے کہ آدمی کا کام یہ ہے کہ جب وہ کسی نیک مقصد کے لیے چلے یا جائز مقصد کے لیے چلے تو اپنے قدم تو اس طرف بڑھائے اپنی طرف سے جتنا کچھ کر سکتا ہو وہ کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں اللہ تعالی کی طرف رجوع ہو اور اللہ تعالیٰ سے اس مقصد میں کامیابی کی دعا مانگیں دو کام جب یہ مل جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ہوتی ہے اور انسان کو اب اکثر تو اس کی منزل حاصل ہو جاتی ہے اس کا مقصد مل جاتا ہے اور اگر بالفرض مقصد نہ بھی ملے تو اللہ تو یعنی دنیا کے اندر اگر نہ ملے تو آخرت میں اس کے اوپر بڑا عظیم عظر و ثواب ہے دو کام کیا ہے کہ اپنی طرف سے قدم بڑھائے اس مقصد کی طرف جو حاصل کرنا چاہتا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالی سے رجوع کرے کہ اللہ مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما تو انہوں نے دونوں یہ کام کیے بڑھے بھی دشمن کے سامنے جا بھی کھڑے ہوئے اور پھر اللہ تعالی سے نصرت بھی مانگی فہض مو ہم اللہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ان جالوت کے ساتھیوں کو شکست دی و قتل جالوت اور داود نے جالوت کو قتل کیا اس وقت تک حضرت داؤد اسد السلام کی کوئی نمایاں حیثیت نہیں تھی لیکن اس جنگ کے اندر حضرت داؤد احسد السلام ایک نوجوان کی شکل میں سامنے آئے جنہوں نے جالوت کو قتل کیا اس کی جو روایتیں موجود ہیں اسرائیلی روایات بھی اور بائبل کے اندر بھی جو اس کی تفصیل آئی ہے وہ یہ ہے کہ جالوت دشمن کی فوج کا بڑا قوی حکل سردار تھا اس میں مذکور ہے کہ وہ کئی روز تک بنی اسرائیل کو چیلنج دیتا رہا کہ کوئی اس کے مقابلے کے لیے آئے مگر کسی کو اس سے دو بدو لڑنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی داؤد علی صد سلام اس وقت نو عمر نوجوان تھے ان کے تین بھائی جنگ میں شریک تھے مگر وہ چونکہ سب سے چھوٹے تھے اس لیے اپنے بوڑھے والد کی خدمت کے لیے ان کے پاس رہ گئے تھے جنگ میں شام ہونے کے لئے نہیں آئے تھے جب جنگ شروع ہوئے کئی دن گزر گئے تو ان کے والد نے انہیں اپنے تین بھائیوں کی خیر خبر لینے کے لئے میدان جنگ بھیجا بائبل میں یہ مذکور ہے کیداؤد علیسۃسلام ایک چرواہے تھے اور جب ان کے تین بھائی جنگ میں شامل ہونے کے لئے چلے گئے تو یہ اپنے والد کی خبر گیری کے لئے ان کے پاس رہے اور بکریاں چراتے رہے لیکن جب کافی دن گزر گئے تو والد نے انہیں بھائیوں کی خیر خبر لینے کے لیے میدان جنگ بھیجا یہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جالوت مسلسل چیلنج دے رہا ہے اور کوئی اس سے لڑنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا یہ دیکھ کر انہیں غیرت آئی اور انہیں تالوت سے اجازت مانگی کہ وہ جالوت کے مقابلے کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ چونکہ بہت عمر تھے عمر کم تھی تو اس لیے شروع میں اور دوسرے لوگوں کو تردد ہوا کہ ان کو جالوت جیسے شخص کے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہیے یا نہیں لیکن ان کے اصرار پر انہیں اجازت مل گئی اور بائبل میں کہیں یہ بھی مذکور ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ہوں تو چرواہا لیکن میں جو بکریوں کے اوپر حملہ کرنے والے شیر ہوتے ہیں ان کے جبڑے نکال لیتا ہوں تو اس واسطے آپ مجھے یہ نہ سمجھے کہ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو انہوں نے اصرار کیا اور پھر تالود سے ان کو جانے کی اجازت دے دی انہوں نے جالوت کے سامنے جا کر اللہ کا نام لیا اور ایک پتھر اس کی پچھانی پر مارا کیونکہ یہ چروائے تھے اس سے پہلے کہیں باقاعدہ کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا تو جو معروف قسم کے ہتھیار ہوتے تھے ان ہتھیاروں کو چلانے کا تجربہ بھی نہیں تھا تو محض پتھر لے کے پہنچ گئے اور ایک پتھر اس کی بچانی پر مارا جو اس کے سر میں گس گیا اور وہ زمین پر گر پڑا یہ اس کے پاس گئے اور پھر خود اسی کی تلوار لے کر اس کا سر قلم کر دیا یہ واقعہ بائبل کی کتاب سموئے اول میں اور اس کے باپ صدرہ میں مذکور ہے یہاں تک بائبل میں اور قرآن کریم کے بیان میں کوئی تعارض نہیں ہے لیکن اس کے بعد بائبل میں یہ کہا گیا ہے کہ تالود کو داود اسلام کی مقبولیت سے حسد ہو گیا تھا چنا کہ بائبل میں ان کے خلاف بہت سی ناقابل یقین باتیں ذکر کی گئی ہیں بظاہر یہ داستانیں ان بڑی اسرائیل کی کارروائی ہے جو شروع سے تعلق کے مخالف تھے قرآن کریم نے جن الفاظ میں تعلق کی تعریف کی ہے ان میں حسد جیسی بیماری کی گنجائش نہیں بارہ حضرت علیہ السلام کے اس کارنامے نے انہیں ایسی مقبولیت عطا پر عطا کی کہ بعد میں وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی بنے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے بھی سرفراز فرمایا اور ان کے ذریعے پہلی بار ایسا ہوا کہ نبوت اور بادشاہت ایک ہی ذات میں جمع ہوئی کیا علیہ اسلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے یہ سب واقعہ اس سارے جہلود کے قتل کرنے کے بعد پیش آیا چنانچہ تعالیٰ فرماتے ہیں داؤد نے جالود کو قتل کیا وہ آتا ملک اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت اور دانائی عطا کیماء شاہ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ان کو علم عطا فرمایا یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرقین سے یا کافروں سے جہاد ہوئے ہیں تو یہ در حقیقت ان کا منشا یہ ہے کہ اگر یہ جہاد نہ ہو لڑائیاں نہ ہوں تو دنیا کے اندر فساد بہ جائے کیونکہ اب مفصد لوگ دوسرے لوگوں کا حق اڑانے کے لیے ان کے اوپر غالب آ جائیں اور پھر دنیا کے اندر عبادت کرنے والے بھی باقی نہ رہیں فرما اور اگر اللہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرے تو لفا سادت العرض تو زمین میں فساد پھیل جائے ولاکن اللہ حضور فضین عالمین لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان تمام جہانوں پر بڑے فضل فرمانے والے ہیں تو اس لیے اللہ تبارک نے جہاد کو مشروع کیا ہے کیونکہ عام حالات میں تو بے شک امن و امان ہی بہتر ہے لیکن اگر دنیا میں یا دنیا کے کسی حصے میں ایسے ظالم لوگ مسلط ہو جائیں جو دوسروں کے اوپر ظلم ڈھائیں دوسروں کا حق اڑائیں اور دوسروں کو تنگ کریں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لئے جہاد ایک لازمی فریضہ ہے اگر یہ نہ ہو تو زمین میں فساد پھیل جائے کہ بس وہی مفت لوگ اور لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والے غالب آئے رہیں اور لوگوں کے لیے ایک مصیبت کا سبب بنے رہے تو اللہ تعالی نے اس کو دفع کرنے کے لیے یہ لڑائی مشروع کی ہے یہ مطلب ہے باب لفا سعدت العض اللہ عالمی <علعالمين> پھر اللہ تبارک تعالی یہ سارا کا سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اور اس کی حکمت بیان کرنے کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ دل کا آیات اللہ نتلو علی کب یہ اللہ کی آیات ہیں جو آپ کو کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں اسے اشارہ اس طرف فرما دیا گیا ہے کہ یہی واقعات بائبل میں بھی بیان ہوئے ہیں لیکن اس بائبل کے اندر یہ واقعات جس طرح بیان ہوئے ہیں اس میں بہت سے لوگوں نے اس میں قطر بیوٹ کر دی ہے اپنی طرف سے کچھ چیزیں بڑھا دی ہیں کچھ گھٹا دی ہیں اپنے خواہشات کے مطابق اس کو مرتب کر دیا ہے کیونکہ وہ اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہے تو ہم پران کریم کے ذریعے جو صحیح واقعہ ہے جتنا جتنا جس حد تک جو واقعہ ہے اس حد تک اس کو بیان کرتے ہیں اور جو بلا وجہ کے اضافے ہو گئے ہیں یا حزف چیزیں کر دی گئی ہیں یا کوئی مختلف بیان کیا گیا ہے تو اس سے ہم اعراض کرتے ہوئے جو ٹھیک ٹھیک واقعات ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتے ہیں تل کا آیات اللہ نتلوح علی کب الحق وہ ان نقل بلمسلین اور آپ بے شک ان پیغمبروں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں یہ جملہ جو فرمایا کہ آپ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ جتنا واقعہ ہم نے بتایا تالوت کا یا جالوت کو قتل کرنے کا یا داود علیہ السلام کے قتل کرنے کا یا نبی کے یہ کہنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تعلق کو بادشاہ بنا کر بھیجا یہ ساری تفصیلات جو ہم نے بیان کی ہیں ان نبی کریم سرور عالم وسلم کے زبان مبارک پر ان کا جاری ہونا آپ کے رسول ہونے کی دلیل ہے کیونکہ آپ کے پاس ان واقعات کو جاننے کا وہی کے سوا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا آپ ویسے ہی امید ہے پڑھتے اور لکھتے نہیں تھے لہذا کو کتاب پڑھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا آپ کے پاس کوئی قریب میں ایسے لوگ بھی موجود نہیں تھے کہ جو بائبل کے عالم ہوں اور انہوں نے بائبل کی باتیں جو ہیں پڑھ کے آپ کو سنا دی ہوں اور آپ نے ان سے سن کر حاصل کر لی ہوں تو یہ بات بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ کوئی ایسے لوگ آپ کے آس پاس موجود نہیں تھے پھر یہ کہ اگر بالفر کسی سے سیکھی ہوتی تو پھر جو روایتیں اس میں موجود ہیں جس طرح موجود ہیں ویسے ہی وہ بیان کرتے ہیں لیکن یہاں اللہ تبارک ذالا فرما رہا ہے کہ اس قرآن کے اندر ہم صحیح صحیح بات باتیں بیان کر رہے ہیں اور بائبل کے اندر یا دوسری کتابوں کے اندر جو مالغ آمیز باتیں آ ہیں یہ واقعی کے خلاف باتیں آگئی ہیں ان کی ہم تردید کرتے ہیں تو یہ تردید اس حد تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ نبی کریم سرور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے اس سے واقعہ نہ کیا گیا ہو لہذا ان واقعات کا آپ, کو آپ کا ان واقعات کو بیان فرمانا بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور آپ کو صحیح معنی میں اللہ تعالی رسول بنا کر بھیجا ہے یہ معنی ان نقل ام المسلین اور آپ بے شک ان پیغمبروں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں